الحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع خارن گرامی برادر سب کو سرماس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر 606 سو 248 ہے 606 سو کا شروع سے لے کر ابھی تک کے کی تعداد ہے اور دو سو اولاد اوراد فتح دروس درست تعداد ہے اولاد فتح میں ہم اس کا حصہ دوم جو ہے اسماع الحسنہ میں ہے اسماع الحسنہ میں سے آج دسواں اِس و مقدس یا عزیز ہو سلام المؤمن المحمن یا عزیز ہو کی جو ہے لوگ تحقیق و معنی اور اس کا فرآن پر میں یہ سمکن اس کے حوید برکات کے حوالے سے انشاءاللہ مختصر بحث ہم کریں گے تو سب سے پہلے اس کے لغوی تاخیر اس کا مادہ معنی کیا ہے کون سے لباس سے بنائیں اس کے کیا کیا مانی لکھتے ہیں اس حوالے سے ہم تھوڑا بات کریں گے تو العزیز جو ہے نمبر ایک لغوی کتاب میں سے العزیز ازا یا عزو ہاں ازا یا عزو عزن یہ فعل سے جو ہے سب مشبہ ہے طاقتور ہونا ایک معنی طاقتور ہونا یہ معنی کہ جسمانہ کامیاب ہونا یہ معنی لکھے اور از علی اس کے معنی لکھا ہے محبوب ہونا نمبر دو شاق ہونا یعنی سخت گزرنا یہ چیز مجھ پر سخت گزرتا ہے اور بولتے ہیں از علیہ یہ چیز مجھ پر سخت گزرتا ہے یہ چیز مجھ پر مشکل گزرتا ہے ہاں کوئی بھی کام جو آسانی سے نکر پاتے ہیں یا کوئی ایسی پریشانی جو ناقابل برداشت ہے وہاں بولتے ہیں عز علیہ الحمت اللہ اور عزن کے معنی عزت اعزاز اور دوسرا معنی سختی یہ معنی بھی کیا ہے اور عزیز کے معنی مضبوط طاقتور یہ معنی بھی کیا ہے اور محبوب و پیار پیارا یہ معنی بھی کیا ہے عزیز کا معنی اور نمبر تین کمیاب کا معنی بھی کیا ہے اور معزز کا معنی بک ہے جیسے معزز صاحب عزت جس کو عزت دیا گیا ہے القام السلجید نامی الغت میں ہاں جی تو یہاں اللہ تعالیٰ کا جو ہے غرمی یا عزیز و جو آتا ہے مضبوط طاقتور اس معنی میں زیادہ مناسب تر ہے اور معزز صاحب عزت اتنے تمام عزت اللہ کے لے بلی اللہ عزت ولی رسول ہی بلمعومن تو اس حوالے سے جو ہے معذز کا معنی بھی ہم مناسب ہو رہا ہے یہ معنی جو ہے کتاب کا مصل جدید نام عربی اردو لغت میں کیا ہے اور دوسرا جو ہے المنجد نام عربی لغن ہیں العزیز ازا یا عز و ازتن و عزتَََََََََََََََََ و ان کا یہ مختلف مساجر معنی عزیز ہونا كاويى ہونا اور از شے عمن لکھا قلیل ہونا کمیاب ہونا دشوار ہونا یہ مختلف متضاد معنی میں استعمال ہوئے العزیز کے معنی شریف قوی نادر معزز ہاں جی اور بادشاہ ان معنی میں بھی کیا ہے اور بادشاہ تو کیا ایسا بادشاہ کہ جس کا بہت بلند مقام ہو اور اس کے مقام تک پہنچنا دشوار ہو مغلوب نہ ہو اور کوئی اسے عاجز نہ کر سکے اور اس کے مانن کوئی نہ ہو تو یہ صفات ایسے آنے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اصما الحسن میں سے اور یہ بلند مقام والا بادشاہ سے مراد بھی اللہ ہی ہے ہاں جی بنداقی نے اس کی توجہ میں لکھا ہے اور یہ بلند مقام والا بادشاہ ہاں جی بلند مقام ہو اس کے مقام تک پہنچنا دشوار ہو جی مغلوب نہ ہو کبھی بھی اور اس سے کوئی عزش نہ کر سکے اور اس کے مانن کوئی نہ ہو تو یقینی بات ہے یہ اللہ کے اور کو نہ سکتا المنجد نامی لغت میں العزیز کے یہ معنی کیا ہے تو نسبتاً عزیز بادشاہ ہونے کے لحاظ سے انتہائی جامع مانا تو لکھ دیا ہے نمبر تین جو العزت ہو ہاں جی عزت کے ربط اس عزت جو اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے العزت جو ہیں جی اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھیں یہ جہ ارض الزاد ان, ان سے محفوظ ہے جس کا معنی سخت زمین کے ہیں القرآن ایب تغونعت و فن العزت عل جمی کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں عزت تو سب خدا ہی کے لے سورہ نسا نمبر ایک سو انتالیس میں ولی الاہلعزت ولی رسول ولیمومن سورہ منافقین آج نمبر آٹھ میں حالانکہ عزت صرف خدا کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں کی تو یہ ایک عزت جو حقرآن کے الفقران پاک موجود العزیز وہ ہے جو غالب ہو مغلوب نہ ہو حجیز و جو ہمشہ غالب ہو مغلوب نہ ہو جنانچہ قرآن میں انحول عزیز الحکیم سراود عائد نمبر چھبیس میں بے شک وہ غالب حکمت والا ہے اور باب فالس ہے کسی کو عزت بچنے کے معنی میں ہے آج کسی کو عزت باجنے معنی میں اس نے اسے عزت بخشا یہ مان لیتا ہے قرآن باغ میں ہے تو ظلمانتا شاع تو ذیل منتشا ہاں جی سورہ نمبر تیرہ نمبر چھبیس میں جس کو چائے عزت ہے اور جسے چائے ذلیل کرے علاقہ میں تو یو عزت سے تو عز و سے باب فالس ہے ازا علیہ قضا رب بولتے ہیں از علیہ کدا مجھ پر یہ بات نہایت ہی گران گزری از علیہ اس زارت مجھ پر یہ بات نہایت ہی گران گز قرآن پاک میں ہے عزیز العلیہ مانتم اللہ کے پیارے نبی صبح کے شفت کے بارے میں آپ کے دل میں جو امت کی جو شفقت ہے اس بارے میں ہم نے سنتوبائی سو میں عزیز العلیہ مانت یعنی تمہاری تکلیف ان یعنی رسول اکرم پر غذان غران گزرتی ہے مسلمانوں کو تکلیف میں دینا پیارے نبی پر گران گزرتی ہے نا پر ناقابل ناقابل نا برداشت گزرتی ہے اور یقیناً جو کتنا ہی شفیق اور مہربان ہمارے اللہ نے ہمیں رسول دیا ہے نبی دیا ہے امت کو کبھی بھی تکلیف میں دیکھنا آپ کو لے گوارا نہیں ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے آپ ہمیشہ امتی امتی کہتا رہا آخر دم تک بھی امتی کہتا رہا مت کے فکر میں لا لیکن اس مت کو افسوس کرے نبی کا جو ہے اصلا کوئی احترام نہیں رہا کوئی پاس نہیں رہا کوئی حرمت نہیں رہا وہی لوگ جنہوں نے آپ کی صحبت دیکھا تھا آپ کے روح ورگ کا زیارت کیا تھا آپ کے موضوع ادھر سے حلویت کے بارے میں یہ سارے فضائل جو آج ہم تک پہنچے عالم اسلام کے حدیث تعمت حاصل روشنی میں سیرت روشنی میں یہ سب انہوں نے اپنی کانوں سے سنا رسول اللہ کے محفل مجلس میں بیٹھا یعنی اس کے باوجود آپ کے اہل سے علیہ السلام سے حسن حسین سے ہاں جی زینب عمر کلسوم جو آپ کے البیت تھا سے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ حقوق ان کا نہیں چھنا ہاں جی یقینا جو ہے رسول اللہ کو شاید تکلیف ہی نہیں چھوٹا تھا از شے کسی چیز کا نادر اور کمیاب ہونا عربی زبان بولتے ہیں اور انہول کتاب النزیس ہاں جی قرآن پاک میں ہے یہ تو ایک عالی رتبا کتاب ہے کہ معنی یہ ہے کہ جیسی کتاب کا کہیں سے حاصل کرنا اور پایا جانا نہایت دشوار ہے اس میں ان کتاب و نزیس کے معنیٰ قرآن پاک کے بارے میں ہے ہاں جی تو یہ جو ہے معنی یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسی عالی رتبا کتاب ہے کہ معنی تو اس معنی یہ ہے کہ اس جیسی کتاب قرآن پاک جیسی کتاب کہیں سے حاصل کرنا پایا جانا نہایت دشوار اصلاً جو اس جیسی کتاب مل نہیں سکتے تو یہ جو تیسری جو حوالہ تھا، یہ سارے معنی جو خوبصورت جامع معنی ہے یہ مفردات راغب میں یہ کتاب جو ہے خالص قرآن لغات کے حوالے سے لکھی ہوئی کتاب ہے یہ کتاب جو خالص قرآن لغات کے حوالے سے لکھی ہوئی کتاب ہے تو ترجمہ العزیز وہ ذات جو ہر چیز پر غالب ہو ہاں جی العزیز وہ ذات جو ہر چیز پر غالب ہو اور وہ کبھی مغروب نہ ہونا نہ ہوتا ہو یا وہ ذات کے جس کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں جو دوسرے کے پاس ہاں اس کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں جو دوسرے کے پاس ہیں یعنی دوسرے کے پاس موجود تمام کمالات و خیرات اس کے پاس ہو لیکن اس کا جو ہے اس کا برعکس نہیں یعنی جو کچھ اس ذات اقدس کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ کمالات ہیں وہ سب اس ذات اقدس کا اپنی ذاتی ہیں لیکن دیگر موجودات کے پاس اول تو کچھ ہے ہی نہیں اگر کچھ ہیں تو اسی ذات اقدس کا عطا کردہ ہے بذات معاش اللہ کسی بھی چیز کا مالی نہیں سب اسی کا محتاج ہے یہ توجی دے بنداخی نے وہ کتاب مفردات راغب کی جو ہے توضیح کے ذیل میں لکھا ہے ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کمالات ہیں وہ سب کچھ ذات اقدس کا اپنے ذاتی ہیں ہاں جی اللہ کا علم ذاتی ہیں اللہ کے آیا ذاتی ہے قدرت ذاتی ہے جو کچھ تو اس کے اللہ کی تمام صفات جو اس کے ذاتی ہیں بندوں کی تمام صفات جو ہے اس کا عطا کرتا ہے تو بندوں کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ سے اللّہ تعالیٰ کی ذات کا عطا کردہ ہے اور اسی ذات اقدس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمائے ہے تو اس کے بعد جو ہے باشین جو ہے کتاب العزیز من صفات اللہ کتاب لسان العرب جو ہے عربی زبان کی مشہور کتاب ہے لغت کی اور جامع کتاب ہے اس باعث جلدوں میں ہیں اللہ منصفاۃ وجل واصما الحسن اس کامََََََََََََََ عزیز اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں اور اللہ کے اسماع الحسنہ میں سے فالز نامی لغویر اور نوین کا کہا ممتا نیو فلاح اغلب حسوں ان کا وہ ذات ہے جو ہر ایک کو منع کر سکتے ہیں لیکن اس پر کوئی وہ سو کو کوئی کسی سے منع نہیں کرتا ولمتن فلا یا علیہ الشین اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسم میں سے تجار نکا عظیث سب کو خود سے منع کرنے والا یعنی باز رہنے والا روکنے والا ہاں جی اس میں پس کسی کو بھی اس پر غالبہ وہ دشہر سے نہیں ہوگا اور کوئی اس ذات پاک پر غالب نہیں آ سکے گا جو وہ کتنا ہی طاقتور وہ لشکر و حشم کا مالک کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ کے سامنے کسی کے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کائنات کا ہر ذرہ اس کا لشکر ہے یہ توجہ بنداخی نے اسی عبارت کے ذیل میں لکھا ہے فغال غیر وغیرہ کے لوگ باقی جو لغوئین نے کہا عزیز کا معنیٰ القوی الغالب کلش وہ ذات ہے جو قدرت رکھتے ہیں ہاں جی قدرت والی ذات ہے اور ہر چیز پر اس کو غلبہ ہے اور کیا بات کا وکیلا و لذی لے سے کم نے چن عزیز وہ وہ ذات ہے اس جیسے کوئی اور شے ہے ہی نہیں اس کا کوئی مثل نہیں نہ ذات میں نہ صفا ومن اسماع وجل المعیز و, و اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے المعیز و عزت دینے والا وہ یا حالز میں شاہ میں نواز تو اللہ سے اللہ عزت دینے والے یعنی وہ ذات ہے جو عزت عطا فرماتا ہے جس کو چاہے اپنے مندوں میں سے وعز و خلاف ذلی اور عز یعنی عزت ذلت کے برخلاف ہے ذلت کا ضد ہے واللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے جس کو چاہے ذلت دیتا ہے اللہ کی مشیت جو ہے وہ آندھی بانٹنی ہے وہ جو ہے مسالح کی بنیاد پر استداق کی بنیاد پر وہ اپنی فیس سے سب کو نوازتے ہیں وہ یہ معنی ہے معنی جو ہے پانچواں کتاب جو کتاب لسان العرب سے بندہ کی نے لیا تھا زاز کے غیر نے کہا ہے العزیز یعنی وہ طاقتور ہاں جی عزیز یعنی وہ یعنی وہ طاقتور اور غالب حسی کی جسے ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے ایک کیل کچھ یہ بھی کہا یہ بھی ہے کہ العزیز یعنی ایسی ذات جو کسی بھی شے سے مماثلت نہیں رکھتا اور اس کائنات میں اس کا کوئی مثل و مشاور نہیں نہ ذات میں نہ صفار اور اللہ تعالیٰ کے اصباء حشن میں سے ایک المعز بھی ہے ہاں جی یعنی اس کا مادہ بھی وہی ہے یعنی عزیز ہے اور الموز یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے جسے جی چاہیں عزت عطا فرماتا ہے اور والعز جو ہے خلاف و ہے یعنی العزت بےمانی عزت ہے یعنی العزت بے معنی عزت اور اس کا ضد خلاف یعنی ذلت و خارغ عزت العزت و عربی زبان میں اردو عزت کے معنی میں ہے اور اس کا عزیت اور خلاف جو ہے ذلت و خاری کے معنی تو یہ معنی جو ہے اس کتاب لسان العرب سے جو ہے یہ مسلمان کے لیا واللہ تبارک و تعالیٰ کے آزادی اس کے اسماعل و میں سے یعنی ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا اس کی قدرت ہر قدرت پہ تسلط رکھنے والا ہاں جی ایسی بادشاہ ہے عظیم کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اس کو سب پر غلبہ ہے باقی سب میں جو کچھ کمالات ہے ہاں جی وہ کمالات اس میں ہیں لیکن اس میں جو کمالات ہے وہ کسی میں نہیں ہیں ہر لحاظ بے نیاز بے محتاط ذات اللہ تعالیٰ کی ذات اردس ہے اسی کا ہم عزیز کے کر ہم اگاتے ہیں تو کمیاب کے معنی بھی چنگ اللہ جیسے کوئی ذات ہے ہی نہیں ہاں جی پوری کائنات ڈھونڈیں اللہ جیسے کوئی ذات ہے ہی نہیں اللہ الزیز کے معنی عزت دینے والا اللہ سب کو عزت دینے والا بھی اور صاحب عزت کے معنی میں ہاں جی مختصر کے معنی میں یہ تمام معنی اللہ تعالیٰ میں بطور عتم پوائے جاتے ہیں جس طرح دوسرے تمام سفحت میں اللہ کے اطلاق ہے اس میں بھی اطلاق موجود ہے تو انشاءاللہ باقی اس کے معنیٰ آئندہ درس در ہونے کو بتا